وک اللہ علطََََََََََََََََََََ فن الفافیمافِ صحی یہ وہ کتاب ہے جسے کتاب کے مؤلف نے ان احادیث کے لیے مخصوص کیا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں اور کتاب کے مؤلف نے کوشش کی ہے کہ اس انداز سے ان احادیث کو جمع کیا جائے کہ ان میں تکرار نہ ہو اور اس کتاب کو دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے تیسرا مقصد عبادات کی احادیث سے تعلق رکھتا ہے اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان کتب میں سے دسویں کتاب زکوٰۃ کے بارے میں ہے صدقہ خیرات کے بارے میں ہے اور اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں ان میں سے چوتھی فصل کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور وہ ہے احکام المصعلہ کہ سوال کرنا لوگوں سے مانگنا اس کے کی احکام کیا ہیں اس بارے میں ہے اور اس فصل میں کئی ابواب ہیں ان میں سے تیسرا باب آج ہم پڑھیں گے باب منتح الہ المصعلہ کہ جس کے لیے سوال کرنا حلال ہے جائید ہے درست ہے یعنی کہ کون لوگ ہیں جن کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ دوسروں سے مانگ سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں حدیث نمبر 691 691 میم اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے ان قبی صطبن مخارقین الہلالی قبیسہ بالمخالق ہلالی رضی اللہ تعالی عنہ سے نرویت ہے قال وہ کہتے ہیں تحملت حمالہ تو ہمالا کہ میں نے ایک قرض اٹھایا تحملت حمالہ تو تب کہا جائے گا جب کوئی آدمی قرض اٹھائے اس لیے کہ دو لوگوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے مثال کے طور پہ لڑائی جھگڑا ان میں جاری ہے اور ان میں سے ایک گروہ کے کئی لوگ قتل ہو چکے ہیں اب جن کے قتل ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لڑائی تب ختم کریں گے جب ہمارے مقتولوں کی ہمیں دیت مل جائے ان کے خون کا معاوضہ مل جائے تو کوئی آدمی لڑائی ختم کرنے کے لیے کہتا ہے یہ کہ سارا معاوضہ برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں میں ادا کرتا ہوں تو ایسے موقع پہ کہا جائے گا تحمل تو ہمالا اب اس موقع پہ وہ آدمی قرض لے گا اور قرض لے کر انہیں پیسے دے گا تاکہ ان کا لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے اب ان کو پیسے دے دیے اب قرض کیسے اتارنا ہے یہ مسئلہ ہے تو اسی کا تذکرہ ہے یہاں پہ قبیسہ کہتے ہیں تحمل تو ہمالا میں نے سلو کروانے کے لیے ایک قرض اٹھا لیا فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسأله فيها آپ سے اس وجہ سے سوال کرنے لگا یعنی کہ آپ مجھ سے تامن کریں میرے اوپر قرض چڑھ چکا ہے میری اس معاملے میں مدد کریں فقالت آپ نے کہا عم حتی صدقہ فنا مرلا کبی ہا کہ تم ٹھہرو یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ آئے زکوٰۃ کا مال آئے فنا کبیحا تو ہم تمہارے لیے اس مال کا حکم دیں گے یعنی کہ جب وہ مال آئے گا تو میں حکم دوں گا تو تمہارا اس مال سے تعامل کیا جائے گا تمہاری مدد کی جائے گی قال کہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قبیشہ اے قبیشہ ان تحل سوال کرنا مانگنا کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے مگر تین میں سے ایک آدمی کے لیے درست ہے یعنی کہ تین طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے مانگنا جائز ہے ان میں سے کوئی بھی ہو وہ مانگے تو جائز ہے وہ مانگے تو حلال ہے ورنہ مانگنا سوال کرنا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ جائز نہیں ہے لا لو یہ حلال نہیں ہے یعنی کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے اللہ علی تھا مگر تین لوگوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے لیے حلال ہے اب وہ تین لوگ کون ہیں رد الحمل فہلت ثم المسلہ نمبر ایک وہ آدمی جس نے سلو کروانے کے لیے قرض اٹھا لیا فہلت لہ تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے اس کے لیے مانگنا جائز ہے حت یوسیبام یہاں تک کہ وہ زندگی کی گزران حاصل کر لے یہاں تک کہ وہ زندگی کی گزران پا لے یعنی کہ یہاں تک کہ اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ قرضہ اتارنے کے بعد اس کی زندگی آسانی سے گزر سکے گزارا ہو جائے ان کے اوکلا راوی کہتے ہیں کہ یا پھر نبی علی ست اسلام نے کہا تھا سداد یعنی کہ آپ نے کہا تھا قوامم من امین یا آپ نے کہا تھا صدادم من دائشن یعنی کہ وہ پالے لے زندگی کی گزران یا وہ اتنا مال پالے جس سے اس کا فکر و فاقہ دور ہو جائے دونوں لفظوں کا معنی تقریباً ایک ہے ورد الاب ہو فاقا دوسرے نمبر پہ وہ آدمی ہے جس کو فاقا پہنچ جائے جس کو فاقہ اپنی لپیٹ میں لے لے یہ میں تھوڑی سی بارت چھوڑ کے آگے چلا گیا تھا واپس آتا ہوں دوسرے نمبر پہ جو آدمی ہے وہ یہ نہیں ہے جس کا میں نے تذکرہ شروع کر دی تو تیسرے نمبر پہ ہے دوسرے نمبر پہ ورد الت ہو جا دوسرے نمبر پہ وہ آدمی ہے جس پہ کوئی آفت آئی کوئی بڑی مصیبت آئی اجتا ہت ماں لہو ایسی آفت جس نے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیا اس کے مال کو ہلا کر کے رکھ دیا فلت لہو المسلہ تو اس کے لیے سوال کرنا کیا ہے حلال ہے حتی سو سو سو حتی سو یہاں تک کہ وہ زندگی کی گزران حاصل کر لے او اوقا راوی کہتے ہیں یا کہا نبی علی ست اسلام نے اتنا مال حاصل کر لے جس سے اس کا فقر و فاقہ ختم ہو جائے دور ہو جائے تو پہلے آدمی کیا تھا وہ آدمی جس نے قرض اٹھایا کس لیے سلو کروانے کے لیے اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے ہتا یوسی یہاں تک کہ وہ اتنا مال حاصل کر لے جتنا اس نے اپنے اوپر بوجھ اٹھایا تھا پھر وہ اپنے آپ کو روک لے کس سے مانگنے سے سوال کرنے سے تو یہ تھا پہلا آدمی کہ جس نے قرض اپنی ذمہ لیا ہے سلو کروانے کے لیے تو اس کے لیے سوال کرنا नहीं حلال ہے ہتھا یوسی یہاں تک کہ وہ اتنا مال حاصل کر لے جتنے مال کا اس نے قرض اٹھایا ہے پھر اپنے آپ کو روک لے کس سے مانگنے سے سوال کرنے سے دوسرے نمبر پہ وہ آدمی جس کو کسی بڑی آفت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اجتاحت مال ہو ایسی آفت جو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے گی فہلت لہ مسلح تو ایسے آدمی کے لیے سوال کرنا حلال ہے حت یوسیب اقوام یہاں تک کہ وہ زندگی کی گزران حاصل کر لے او اوقا یا پھر نبی علیہ السلام فرمایات اتنا مال حاصل کر لے جس سے اس کا فخر و فاقہ دور ہو جائے و ردراصابت و فاقا نمبر پہ وہ آدمی ہے جس کو فاقہ اپنی لپیٹ میں لے لے بھوک اپنی لپیٹ میں لے لے حلاسطل حجا یہاں تک کہ تین آدمی کھڑے ہوں عقل مند من قوم ہی اس کی قوم میں سے وہ کھڑے ہوں کس لیے اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے کیا گواہی دیں کہ لقد اصابت فنان فاقا یقینا فنا آدمی کو فاقا نے واقعی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے فحلت لہ مسلح تو ایسے آدمیوں کے لیے بھی سوال کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائزا. حلال ہو جائے گا حتی یصیب قواما من عیش یہاں تک کہ وہ زندگی کی گزران حاصل کر لے او قال صدادا من عیش یا وہ اتنا مال حاصل مم. کر, مم. کر لے جیسے اس کا فقر و فاقہ دور ہو جائے مم. فما سواہن من المسئلت یا قبیصت سحتا یا اکلوها صاحبوها سحتا ان کے علاوہ سوال کرنا ان تین حالات کے علاوہ سوال کرنا وہ کیا ہے یا قبیسہ قبیسہ سوتاً وہ حرام ہوگا وہ حرام مال ہوگا اگر کوئی ان تین مجبوریوں کے علاوہ سوال کرتا ہے مانگتا ہے تو جو مال حاصل کرے گا وہ کیا ہوگا حرام مال ہوگا یا اکلا صاحب سوتن جس کو مانگنے والا بطور حرام کھائے گا یعنی کہ بطور حلال نہیں کھائے گا پہلے نمبر پہ گزارش یہ ہے یہ تین طرح کے لوگ ہیں اور ان کا تذکرہ آخر میں میں نے ترتیب سے کیا ہے جب پہلی بات تجمہ کرنے لگا تھا تو ترتیب کچھ آگے پیچھے ہو گئی تھی دوسرے نمبر پہ کیا فرق ہے اس آدمی میں جس کا تذکرہ سب سے آخر میں آیا ہے اور اس آدمی میں جس کا تذکرہ دوسرے نمبر پہ آیا ہے جو دوسرے نمبر پہ ہے اس پہ کوئی بڑی مصیبت آئی ہے آگ لگ گئی دکان کو گھر کو زلزلہ آ گیا مکان گر گیا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا سیلاب آ گیا باغ کو آگ لگ گئی ان یعنی کی ایسی آفت ہے ایسی مصیبت ہے جسے دنیا دیکھ رہی ہے تو وہاں پہ معاملہ واضح ہے کسی گواہی کی ضرورت نہیں, نہیں ہے, نہیں ہے. اگر تیسرا آدمی جو ہے اس کا فخر و فاقہ مخفی ہے پشیدہ ہے تو اگر یہ سوال کرنا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا تین آدمی اس کی قوم کے اس کے حق میں گواہی دیں اور تین آدمی عقلمند قسم کے ہوں وہ گواہی دیں کہ واقعی یہ ان ایام میں فقر و فاقہ کی رپیٹ میں ہے اس کے حالات بہت خراب ہیں اور یہ کہ اس کی مدد ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر کوئی سوال کرتا ہے مال کو بڑھانے کے لیے اور ایک مکان کے بعد دوسرا مکان بنانے کے لیے تو وہ حرام مال جمع کر رہا ہے وہ مال جمع کر کے خوش نہ ہو جو مال اس نے جمع کر لیا ہے وہ حلال کا نہیں بلکہ حرام, حرام کا ہے, ہے اس کے لیے روزے قیامت وہ عبال بن جائے گا اور ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اس کے لیے کسی آفت یا مصیبت کا سبب بن جائے باب نمبر چار باب لا يسألون الناس یسون کہ وہ لوگوں سے لپڑ کر سوال نہیں کرتے لوگوں سے چمڑ کر سوال نہیں کرتے نہایت زیادہ اصرار کرتے ہوئے سوال نہیں, نہیں کرتے لیکن. یہ سورہ بکرا کی عید کا ایک حصہ ہے جس کو کتاب کے معلف نے باب بنایا ہے اور اس کے نیچے حدیث لے کر آئے ہیں حدیث نمبر چھے سو بانویں اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری, امام محمد بخاری محمد اور, اور امام مسلم عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے رویت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین الذی يطوفو علی الناس مسکین وہ نہیں ہے یعنی کہ اصل مسکین وہ نہیں ہے الذي يطوفو علی الناس جو لوگوں کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے کس لیے؟ مانگنے کے لیے تو اصل مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا رہتا ہے تردہ اللقمت واللقمتان والتمرت والتمرتان جس کو ایک لکمہ دیا جائے تو وہ لکمہ واپس لٹا دیتا ہے دو لکمے دیے جائیں تو اس کو واپس لٹا دیتے ہیں ایک کھجور دی جائے تو اس کو واپس لٹا دیتی ہے دو کھجوریں دی جائیں تو اس کو واپس کر دیتی ہیں یعنی کہ یہ مسکین نہیں ہے جو مال جمع کرنے کے چکر میں پھر رہا ہے ایک لکمہ ادھر سے مل گیا وہ آپ کی جان چھوڑ دے گا کسی اور کے پاس جائے گا ادھر سے دو لقمے مل جائیں گے کہیں اور جائے گا ایک کھجور مل جائے گی کہیں سے دو کھجور مل جائیں گی نہیں یہ اصل مسکین نہیں ہے یہ بھی مسکین ہو سکتا ہے لیکن اصل مسکین یہ نہیں ہے ولakin ولakin المسکین لیکن اصل مسکین وہ ہے یغنی جو اتنا مال نہیں پاتا یغنی جو اس کو سوال کرنے سے مانگنے سے بے نیاز کر دے مستغنی کر دے ولا یفتنوبی فیوت صدق علیہ اور اس کے بارے میں کسی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ اس پہ صدقہ خراب کیا جائے ولا یقو مفیسن الناس اور وہ بھی کھڑا نہیں ہوتا کہ لوگوں سے سوال کرے یہ ہے حقیقی مسکین حالات نہایت خراب ہیں لیکن شرم و حیا کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے گریز کرتا ہے مانگتا نہیں ہے اور ایسی حرکتیں بھی نہیں کرتا کہ لوگوں کو خود علم ہو جائے کہ یہ تو فقیر ہو چکا ہے تو آپ نے فرمایا یہ ہے حقیقی مسکین تو مجھے اور آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم سب کا اخلاق کرتے ہوئے کوشش کریں ایسے کسی حقیقی مسکین کو تلاش کریں وہ مسکین جو ایک لکمہ لے کے خوش ہو جاتا ہے دس روپے لے کے خوش ہو جاتا ہے بیس روپے لے کے خوش ہو جاتا ہے اس کو بھی آپ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن زیادہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مجھے حقیقی اور اصلی مسکین ملے وہ جس کے حالات خراب ہیں لیکن اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں میں لوگوں سے سوال کروں لوگوں سے اپیل کروں اس کے ساتھ ہی چوتھی فصل اپنے اختتام کو پہنچی اور اس فصل میں مانگنے کے احکام و مسائل تھے اب ہم بڑھتے ہیں پانچویں فصل کی طرف الفصل الخامس احکام و صدقتی بن نسبتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی آل کے تعلق سے صدقہ کے احکام یہاں پہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی آل کس کو کہتے ہیں آپ کی آل میں کون کون داخل ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو آپ کی آل میں سب سے پہلے آپ کی اولاد داخل ہے اور آپ کی بیویاں داخل ہیں اور تیسرے نمبر پہ آپ کے مسلمان چچا اور آپ کے چچاؤں کی وہ اولاد جو مسلمان ہے وہ بھی کیا ہے آلے بیت میں سے ہیں تو آپ کی سب بیویاں کون ہیں آلے بیت میں سے آپ کی ساری بیٹیاں آل بیت میں, میں سے اور آپ کے چچا جیسے جناب عباس ہیں یقین میں سے آلے بیت میں سے آپ کے چچاؤں کی وہ اولاد جو مسلمان ہیں وہ آلے بیت میں سے ہیں چنانچہ جناب علی آپ کے چچا کی بیٹے ہیں یہ آل بیت میں سے ہیں عقیل رضی اللہ ترن جناب علی کے بھائی یہ بھی آپ کے چچا کی بیٹے ہیں علی بیت میں سے جعفر ہیں جعفر وہ بھی آپ جناب علی کے بھائی ہیں ان کے بھائی ہیں اور مسلمان ہیں تو وہ بھی آل بیت میں سے ہیں تو یہ سب آل بیت میں سے ہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل جن لوگوں کا مسلک اعل بیت کی طرف منسوخ کر دیا گیا ہے یا جو اعلی محبت کا سب سے زیادہ نام لیتے ہیں وہ آلے بیت میں نہ آپ کے مسلمان چچاؤں کو شامل کرتے ہیں نہ آپ کی چچاؤں کی مسلمان اولاد کو شامل کرتے ہیں نہ آپ کی بیویوں کو اعلے بیت میں شامل کرتے ہیں اور نہ آپ کی بیٹیوں کو سوائے جناب فاطمہ کے آلے بیت میں شامل کرتے ہیں تو انہوں نے آلے بیت کا نام استعمال کر کے اس لفظ کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے اور آلے بیت کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے تو صحیح بات کیا ہے کہ یہ سب لوگ کیا ہیں آلے بیت میں سے ہیں اس سلسلے میں پہلا باپ باپ ادا تحورتی صدقہ جب صدقہ منتقل ہو جائے جن کی ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ نبی علی حساب نے فرمایا تھا کہ میرے لیے اور میری آل کے لیے حلال نہیں, نہیں, نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب صدقے کی صورت حال تبدیل ہو جائے پھر کیا حکم ہے تو اس بارے میں حدیث نمبر 693 سو ترانوے اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہے امام بخاری, ایمام بخاری اور امام مسلم صد جنابک رضی اللہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی علی السلاۃ السلام کے پاس گوشت لایا گیا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ گوشت کون سا تھا مسلم شریف کی کروایت میں تذکرہ موجود ہے کہ وہ گوشت گائے کا تھا تو بر آپ کے پاس گوشت لایا گیا تو صدقہ بہی آلہ بریرہ جسے بریرہ پہ صدقہ کیا گیا تھا جو بریرہ کو بطور صدقہ دیا گیا تھا بریرہ کون ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی آزاد ہو چکی ہیں لیکن آزاد کس نے کیا ہے ام المؤمنین عائشہ نے تو انہیں گوشت دیا گیا بطور صدقہ اب وہ رہتی کہاں ہیں جناب ایشا کے پاس عام طور پہ رہتی ہیں فقالت آپ نے کہا ہوا صدقہ لنا ہدیہ کہ وہ وہ کیا وہ گوشت علی صدقہ وہ بریلا کے لیے کیا ہے صدقہ ہے لنا اور وہ ہمارے لیے کیا ہے ہدیہ ہے گفٹ ہے توف ہے ادیس سے پتا چلا کہ جب کوئی کسی کو صدقہ دے سدکا دینے جی کے بعد آپ نے اس کو صدقے کا کیا بنا دیا مالک بنا دیا اب جب وہ کسی کو دے گا توحفہ کے طور پہ تو وہ توفہ ہوگا اب وہ صدقہ نہیں ہے جب بریلا کو دیا گیا تو تب کیا تھا سدکا جب بریلا وہ گوشت نبی علی سات اسلام کو دیں گی تو پھر وہ کیا ہوگا حدیع. وہ ہدیہ ہوگا وہ توفہ ہوگا یہی آپ وعدے کر رہے ہیں اور یہیں سے آپ ایک اور مسئلہ سمجھ سکتے ہیں جس کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف رہتا ہے کہ وہ آدمی جو کسی بینک میں ملازمت کرتا ہے اس کی کمائی حرام کی ہے سودی بینک میں ملازمت کرتا ہے اس کی کمائی حرام کی ہے وہ میرے گھر میں آتا ہے ہدیہ لے کر تحفہ لے کر تو کیا یہ توحفہ میرے لیے حلال ہوگا میرے لیے جائز ہوگا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ دو چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے نمبر ایک وہ توحفہ میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے جواب یہ ہے کہ تحفہ میرے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام ہے صورتحال تبدیل ہو گئی ہے صورتحال کیا ہو گئی ہے تبدیل ہو گئی ہے لیکن کیا میں ایسے لوگوں کے صدقہ خیرات اور ان کے تحفے لوں جواب یہ ہے کہ نہیں مجھے اس سے گریز کرنا چاہیے اگرچہ وہ تحفہ لال ہے کیوں کیونکہ اگر میں اس کا تحفہ رکھوں گا تو پھر تبدیلی کیسے ہوگی تو اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اس سے کہوں کہ میں آپ کا تحفہ نہیں لے سکتا کیونکہ آپ بینک میں ملازمت کرتے ہیں اور آپ کی کمائی حلال کی نہیں ہے حرام کی ہے تو میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ کا توفا لوں آپ مجھے اس معاملے میں معذور جانیں میرا جانے قبول فرمائیں تو میرے یہ الفاظ اس کے لیے تبلیغ کی حیثیت رکھتے ہیں گویا کہ میں نے اس کو سودی ملازمت چھوڑنے کی دعوت دے دی ہے لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نے اس آدمی کا تحفہ نہ رکھا تو آئندہ میرے قریب نہیں آئے گا میرے گھر میں نہیں آئے گا میرے پاس نہیں بیٹھے گا تو میں جو تھوڑی بہت اس کو نصیحت کرتا ہوں وہ بھی آئندہ میں نہیں کر سکوں گا تو مسرت اس میں ہے کہ میں اس کا تحفہ رکھ لوں تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اس کا تحفہ رکھ لوں اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ تحفہ اس کے لیے حرام ہے میرے لیے حرام نہیں ہے ریجیکٹ کرنا تھا اس لیے تاکہ اسے نصیحت ملے کہ میں میری کمائی اتنی غلط ہے کہ لوگ میرا تحفہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو سمتا ہے کہ میں نے اس کا تحفہ نہ لیا تو جو میں اس کو توحید کے بارے میں سمجھاتا ہوں نماز کے بارے میں سمجھاتا ہوں بلکہ اسی جاب کو چھوڑنے کے بارے میں سمجھاتا ہوں وہ موقع بھی آئندہ مجھے نہیں ملے گا آئندہ یہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا پھر مجھے چاہیے کہ میں اس کا تحفہ علمائے علماء نام کا موقف ہے کہ ایسے آدمی کا تحفہ حرام ہے وہ لینا آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے اور کچھ علماء کے کا موقف یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کی کمائی ساری حرام کی ہے یا کچھ حرام کی ہے کچھ حلال کی ہے اگر کچھ حرام کی ہے کچھ حلال کی ہے تب آپ لے سکتے ہیں کچھ علماء کے نام کہتے ہیں آپ دیکھیں اس کی غالب کمائی کون سی ہے زیادہ کمائی کون سی ہے حلال کی ہے حرام کی اگر زیادہ حلال کی ہے پھر آپ لے لیں حرام کیے پھر آپ نہ لیں تو یہ کئی ایک ارا ہیں اس موضوع پہ کئی ایک علماء کرام کے اقوال ہیں اس موضوع پہ اور ایک موقف وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور جس پہ جس کے اوپر میں فی الحال مطمئن ہوں اگر میں بھول نہیں رہا تو یہی موقف ہے سعودی عرب کے مشہور و معروف عالم دین شیخ ابن اسمین رحمہ اللہ کا اور اس موقف کے دلائل میں سے ایک دلیل یہی حدیث ہے کہ وہ گوشت جناب بریرہ کے لیے کیا تھا صدقہ تھا جب وہ نبی علی وسلم کو دے رہی ہیں تو کیا ہو گیا ہدیہ ہو گیا <coughs> یہی سے آپ ایک اور مسئلہ سمجھ سکتے ہیں کئی عورتیں سوال کرتی ہیں کئی بچے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب بینک میں ملازمت کرتے ہیں تو کیا ہم ان سے خرچہ لیں کہ نہ لیں تو گزارش یہ ہے کہ نابالغ بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہے ان کے باپ کے ذمہ ہے باپ پہ واجب ہے کہ ان کا خرچہ برداشت کرے اور عورت کا خرچہ کس کے ذمہ ہے اس کے خامت کے ذمہ ہے یہ جی خامت پہ واجب ہے کہ بیوی کا خرچہ ادا کرے اب وہ کہاں سے لے کر آتا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے اس عورت کے لیے وہ خرچہ کیا ہے حلال ہے ان بچوں کے لیے وہ خرچہ کیا حلال ہے لیکن یہ لیکن نہیں بولنا میری آدھی بات نہیں لینی پوری بات لینی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیگم آپ نے اس شور کی کمائی جس کی کمائی بینک کی ہے چوری کی ہے ڈاکے کی ہے کھاتی رہے اور سکون سے رہتی رہے نہیں اس پہ واجب ہے کہ آپ نے خامن کو چوری کرنے سے روکے ڈاک ڈالنے سے روکے سودی جوب سے روکے اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ خامد کے مال کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو خام سے مال نہ لے تاکہ خامد کو سبق حاصل ہو وہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے اور اگر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ اتنا مال لے جس سے اس کا گزارا ہو سکے اور بار بار اپنے خاون کو تبلیغ کرتی رہے اسے سمجھاتی رہے اسے کہے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے تم خود بھی حرام کھا رہے ہو ہمیں بھی حرام کھلا رہے ہو تو ہمارے گھر میں برکت کیا ہوگی ہمارے گھر میں سکون کہاں سے آئے گا اور اسے وہ حدیث سنائے جس حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جب کہ وہ حرام کھاتا ہو تو اس لیے گزارش یہ تھی کہ بیوی یا بچے ان کا خرچہ اس آدمی کی ذمہ ہے وہ جہاں سے بھی لے کر آئے تو وہ خرچہ ان کے لیے ویسے حلال ہے لیکن تبلیغ کرنے کے لحاظ سے برائی سے روکنے کے لحاظ سے ان کو چاہیے کہ اس کو سمجھاتے رہیں بائیکار کر سکتے ہوں تو بائی کریں پیسے لینے سے انکار کرنے کی تعداد ہو تو پیسے لینے سے انکار کریں تاکہ تا وہ آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ میرا کام غلط ہے اور تاکہ یہ بچے اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکے تاکہ یہ عورت اپنے خامند کو جہنم کی آگ سے بچا سکے تاکہ یہ عورت اپنے اس خاون کے ساتھ کل کو جنت میں ایک ہو سکے یہیں سے ایک اور مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے کہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارا باپ فوت ہو گیا بینک میں جاب کرتا تھا اب اس کی کمائی جو ہے وہ تو سود کی ہے سودی بینک کی ہے سودی جاب کی ہے تو کیا اب ہم وہ مال آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں یا ہمارے لیے حرام ہے تو جواب کیا ہوگا آپ لوگوں کے لیے کیا ہے حلال ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ حرام طریقے سے نہیں آیا بلکہ حلال طریقے سے آیا وراثت کا مال بن کر آپ کے پاس آیا ہے اور نبی علی اسلام نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ جب تمہاری کوئی میت فوت ہو جائے تو اس کی کمائی کو چیک کرو حلال کی ہے تم لے سکتے ہو حرام کی ہے تو نہیں لے سکتے البتہ اگر آپ کا وہ شخص جس کے آپ وارث بن رہے ہیں اس کے مال میں کوئی ایسی چیز ہے جو کسی اور کی ہے تو وہ آپ نہیں لے سکتے مثال کے طور پر اس نے کسی کے مکان پہ قبضہ کیا ہوا تھا مکان خود موجود ہے پتا ہے کہ یہ کسی اور کا ہے تو یہ آپ وراثت میں تقسیم نہیں کریں گے بلکہ اس کے مال کو واپس کریں گے تو یہ ایک موقف ہے ضروری نہیں کہ آپ اس موقف کو لیں میں نے ایک موقف آپ کے سامنے رکھا ہے میں بذات خود اس موقف کے اوپر مطمئن ہوں اور یہی موقف تھا شیخ نے راہ مح اللہ کا آپ لوگ اس موقف کے بارے میں مزید علماء کے نام سے رائے لے سکتے ہیں اور جو رائے آپ کو مناسب لگے آپ اسے اپنا سکتے ہیں تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ ایک چیز ایک آدمی کے لیے کیا ہے صدقہ ہے جب وہ مالک بن جائے گا کسی اور کو دے گا تو اس کے لیے میں رکھنا چاہوں گا قربانی کا گوشت میں نے کسی کو دیا میں نے جانور ذبح کیا. کیا میں قربانی کا کچھ گوشت بیچ سکتا ہوں نہیں قربانی کا گوشت بیچنے کی اجازت <سؤال> <سؤال> <سؤال> لیکن جب میں نے قربانی کے گوشت کسی اور کو دیا فقیر کو دیا اس نے جا کے بیچ ڈالا کیا وہ بیچ سکتا ہے جی ہاں وہ بیچ سکتا ہے وہ بیچ سکتا ہے اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے قربانی کے جانور زیبہ کیا تو قربانی کی کھال کیا میں بیچ سکتا ہوں نہیں لیکن جب میں مسکین کو دوں گا وہ آگے بیچ سکتا ہے جی. بالکل بیچ سکتا ہے تو باپ کیا تھا صدا کا جب صدقہ کیا ہو جائے تبدیل ہو جائے کوئی اور شکل اختیار کر لے تو جواب کیا ہے تب وہ حلال ہو جائے گا کن کے لیے آلے بیت کے لیے باپ نمبر دو باپ تحریم و علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و آلہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ کا حرام ہونا حدیث سو 694 سکس نائن فور اس حدیث کو اپنی ابھی کتوں میں جگہ دی کنہوں نے امام بخاری امام رضی اللہ عنہ قال جناب ابو رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں اخذ الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما تمرتم من تمر صدقہ فجعلہا فی فی جناب ابو حریرہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں کن میں سے ہیں آلِ بیعت میں سے بھی آلِ بیعت میں سے بیٹا بھی اور باپ بھی اور دونوں وہ ہیں جن سے ہم الحمدللہ محبت کرتے ہیں ہم ان تمام افراد سے محبت کرتے ہیں جو آلے بیت میں سے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ توحید کے اوپر ہوں اسلام کے اوپر ہوں خصوصا جناب علی سے اور ان کے بیٹوں سے اور جناب حسن حسین کی والدہ جناب فاطمہ سے تو جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی نعمانی سبکہ کی خجوروں میں سے خجور لی کی کھجوروں میں سے کھجور پکڑی فجعلها فی فی ہی تو اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا پہلے فی کا منع کیا میں دوسرے فی کا مانا کیا منہ تو اس کھجور کو ڈال لیا اپنے منہ میں کس نے جناب حسن نے بچے تھے چھوٹے تھے فقالبی صلی اللہ عليه وسلم تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کخ کخ کیا مطلب چھوڑو چھوڑو نکالو یعنی کہ آپ نے کس الفاظ استعمال کیا جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے بچے کو کسی چیز میں کسی چیز کے بارے میں خبردار کرنا اور ڈانٹنا تو گویا کہ آپ نے الفاظ استعمال کیے تاکہ جناب حسن خجور کو باہر پھینک دیں لت رہا تاکہ جناب حسن اس خجور کو کیا کرے پھینک دیں منہ سے نکال کے پھینک دیں ثم قالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما شعرتا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کس کو کہہ رہے ہیں آپ حسن جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہہ رہے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انا لا نأکل صداقہ کہ بشک ہم صدقہ نہیں کھاتے ہم سے مراد کون ہے پھر ہم, بیت ہم آلِ بیت, آل بیت حدیث قاف اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہے امام, امام بخاری اور امام, امام مسلم, امام امام مسلم رضی اللہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم اور طریق کے نبی علیہ السلام گزرے کھجور کے پاس سے جو راستے میں پڑی ہوئی تھی قال تو آپ نے فرمایا لو لاف اندقا لکل اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ کھجور صدقہ میں سے ہوگی لکل تو یقیناً میں اس کو کھا لیتا یہ کھجور جو راستے میں پڑی ہے جی میں اس کو اٹھاتا اور کھا لیتا لیکن مجھے خدشہ یہ رہتا ہے اندیشہ یہ رہتا ہے کہ کہیں گے صدقہ کے مال میں سنو. اس حدیث سے پتا چلا کہ انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے اور تقوی پرہیزگاری کیا ہے کہ آپ حرام امور سے بچیں لیکن نبی علیہ سات السلام نے تقوی کے ساتھ ساتھ ورا کو اختیار کیا ہے ورا کیا ہے کہ آپ اس چیز سے بھی بچیں جس کے بارے میں آپ کو خوف ہو کہ کہیں یہ حرام کی نہ ہو پکا یقین نہیں. نہیں ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ حرام کی ہے اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے لیکن جس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ کہیں حرام کی نہ ہو اس سے بھی بچیں یہ بڑا اہم اصول ہے جو ہم سب کو اپنانا چاہیے نبی علی السلام نے فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین امور لا کثیر من الناس حلال چیزیں بالکل واضح ہیں حرام چیزیں بالکل واضح ہیں اور ان کے درمیان کئی امور ایسے ہیں جو کچھ لوگوں پہ کیا رہتے ہیں مشتبے رہتے ہیں ان کو شک و شبہ رہتا ہے میں اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کچھ امور اسلام کے لحاظ سے غیر واضح نہیں ہیں کچھ لوگوں کے لیے غیر واضح ہے. تو وہ امور جو لوگوں کے لیے غیر واضح ہیں آپ نے فرمایا جو ان سے بھی بچے گا وہ حرام سے بدر جائے اولا بچے گا جس میں شک ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے جو اس سے بچے گا وہ حرام سے بدر جائے اولا بچے گا وہ حرام کے کیسے قریب جا سکتا ہے وہ تو ان چیزوں سے بھی بات جن میں شک ہے اور جو مشکوک چیزوں میں واقع ہوگا ان کا احتکاب کرے گا کہ چلو جی اس میں تو اختلاف ہے تو پھر خطرہ یہ ہے کہ کل کو وہ حرام میں بھی واقع ہو جائے گا تو نبی علی صلاحت نے ورا کو اختیار کیا اور اس کھجور کو نہیں کھایا جس کے بارے میں خدشہ تھا کہ کہیں یہ صدقہ کی نہ اور علماء کرام نے یہی سے ایک اور مسئلہ اخذ کیا ہے اور وہ یہ کہ اگر راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں, نہیں, نہیں ہے معمولی سی چیز ہے جس کو واپس اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا اور جو پڑی رہی تو خراب ہو جائے گی تو آپ اس چیز کو اٹھا کے استعمال کر سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں مثال کے طور پہ امرود کا دانا کہیں پڑا ہوا ہے سیب کا کوئی دانا پڑا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا ایک یہ ہے کہ کسی نے یعنی سیب رکھے ہوئے بیچنے کے لیے اس کا سیب پڑا ہوا ہے تو وہ نہیں آپ اٹھائیں گے کیونکہ مالک موجود ہے آپ بلکہ اس کو دیں اس کی مدد کریں بھی آپ کا یہ سیب گرا ہوا ہے لیکن ایک ہے راستے میں سیب گرا ہوا امرود گرا ہوا آپ کو پتا ہے کہ اس کا مال کسی اٹھانے کے لیے واپس نہیں آئے گا اور یہ چیز خراب ہو جائے گی تو آپ اس کو اٹھا کے کھا سکتے ہیں اس حدیث سے کیسے پتا چلا کیونکہ اللہ کرسول فرما رہے اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا یہ خدشہ نہ ہوتا کہ صدقہ کیا تو میں اٹھا کے کھا لیتا اس کا مطلب یہ کہ ایسی چیزوں کو اٹھا کے کھایا جا سکتا ہے لیکن میری اس بات کا غلط مطلب نہ لیا جائے ایسا نہ ہو کہ کسی کا شوریال پڑا ہوا ہو اور آپ کہیں یہ تو معمولی سی چیز ہے یہ اس سے پوچھیں جس کا گرا ہوا ہے یہ معمولی نہیں ہے تو جو چیز واقعی لوگوں کے ہاں معمولی ہے حقیر سی ہے جس کو اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا اس کے بعد حدیث نمبر 696 696 قاف اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہے امام بخاری اور امام مسلم عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال جناب ابو حریرہ رضی اللہ ترنوں سے رویت ہے وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی ابی سال سأل عنہ جب نبی علی السلاۃسلام کے پاس کھانا لایا جاتا کھانے کی کچھ لائی جاتی سآل تو آپ اس کے بارے میں سوال کرتے پرتال کرتے پوچھتے ام صدقہ کیا یہ ہدیہ ہے, صدقہ صدقہ صدقہ صدقہ صدقہ ہے؟, صدقہ ہے؟, ہے یا صدقہ ہے یہ توحفہ ہے یہ صدقہ صدقہ اگر کہا جاتا ہے کیا ہے صدقہ, صدقہ, صدقہ, صدقہ ہے قال علی صحابی تو آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے تم لوگ کھاؤ یا اکل اور آپ خود نہ کھاتے وہ انقیل ہدیت اور اگر کہا جاتا کہ یہ چیز ہدیہ ہے تحفہ کے طور پہ آئی ہے غورب ابھی تو آپ اپنے ہاتھ پہ مارتے یعنی کہ تیزی سے آپ بھی کھانا شروع ہو جاتے عقل مہوم تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے پھر آپ خوشی سے حصہ لیتے یعنی کہ آپ کو ہاتھ پہ پیچھے نہ ہڑتا بلکہ آگے بڑھتا تو ان چار احادیث سے پتا چلا کہ صدقہ جو ہے بلکہ تین احادیث سے پتہ چلا حدیث نمبر 694, 695, 696 کہ صدقہ جو ہے نبی علیہ سات وسلام اور آپ کی آل پہ کیا ہے حرام ہے باب نمبر تین باب لا آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صدقہ نبی علی سات اسلام کی آل کو صدقہ لینے کے لیے عمل نہیں بنایا جائے گا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے انہیں ڈیوٹی نہیں, نہیں دی, دی جائے گی حدیث نمبر چھ سو ستانوے سکس نائن سیون اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے ہیں امام مسلم, جائے امام جائے مسلم, جائے مسلم جائے ہن عبد المطلب ربیب روایت ہے عبد المطلب بن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب سے نبی علیہ اسات اسلام کے دادا کا نام کیا تھا عبد المطلب, عبد المطلب. اور یہ عبد المطلب آپ کے دادا عبد المطلب کے پڑپوتے ہیں یعنی عبد المطلف کے بیٹے حارث حارث کے بیٹے ربیا اور ربیہ کے بیٹے عبد المطلب تو یہ روایت کرنے والے کون ہیں آپ علی السلام کے دادا عبد المطلف کے پڑپوتے تو آپ کے چچا کون ہوئے ہارس یعنی کہ ہارس جو ہیں وہ آپ کے والد عبداللہ کے بھائی ہیں ابو طالب کے بھائی ہیں ابو لہب کے بھائی ہیں تو اس ہارس کے بیٹے ہیں آگے ربیا تو ربیا آپ کے کیا لگے چچا زاد اور آپ کے چچا زاد ربیا کے بیٹے کون ہیں عبد المطلب قَالَا وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں عبد یہ عبد المطلب کہتے ہیں کہتے ہیں اجتامع ربیعت بن الحالثی والعباس بن عبد المطلبی فقال کہ ربیع بن حالث یعنی میرے والد ربیع بن حالث اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نمار یہ دونوں اکٹھے ہوئے فقالا تو یہ دونوں کہنے لگے وَاللَّهِ لو بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامِينَ عباس رسول اللہ اللہ وسلم کہ اللہ کی قسم اگر ہم دیں ان دو لڑکوں کو آگے بریکٹ شروع ہو گئی جملہ موترجہ شروع ہو گیا ان دونوں نے یہ بات کہی کن دونوں نے ربیہ بن حارث نے عباس بن اور عباس بن عبد المطلب نے یہ بات کہی کالا لی یہ عبد المطلب جو راوی ہیں جو عبد المطلب کے پڑپوتے ہیں وہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ ان دونوں نے یہ بات کہی لی میرے بارے میں اور فضل بن عباس کے بارے میں یعنی کہ میں ربیہ کا بیٹا اور فضل بن عباس عباس کے بیٹے تو میرے والد اور فضل کے والد دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دو لڑکوں کو اگر بھیج دیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس فق الماح تو یہ دونوں آپ سے کلام کریں آپ سے گفتگو کریں آپ سے بات کریں اللہ صدقات تو آپ ان دونوں کو یہ صدقات جمع کرنے پہ لگا دیں آپ ان کو صدقات جمع کرنے کی ڈیوٹی دے دیں آپ ان کو صدقات جمع کرنے کے لیے عمل بنا دیں پھر کیا ہوگا فَأَدَّ يَا مَا يُؤدِّ الناس۔ تو یہ دونوں وہ کچھ ادا کریں جو لوگ ادا کرتے ہیں جیسے لوگ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں ایسے یہ بھی زکوٰۃ جمع کریں اللہ کے رسول تک پہنچا دیں وہ اسابام مایوسی بنناس اور یہ دونوں حاصل کریں اس مال میں سے جو لوگ حاصل کرتے ہیں یعنی کہ ربیہ بن حارث اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں کو نبی علیہ السطوسلام زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی ڈیوٹی دے دیں یہ دونوں ویسے ڈیوٹی کریں گے جیسے باقی لوگ کرتے ہیں اور جیسے اللہ کے رسول باقی لوگوں کی بعد میں خدمت کرتے ہیں زکوٰۃ جمع کرنے پہ ان کو معاوضہ دیتے ہیں اجرت دیتے ہیں ان کو بھی دے دیں تو ہم ان دونوں کی شادی کرنے کے قابل ہو جائیں گے ان کے حق مہر کا مال جمع ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں عبد کے مطالعہ نہیں بلکہ جب جبکہ وہ دونوں اسی مشورے میں تھے کون دونوں عباس اور ربیع رضی اللہ تعالیٰ وہ دونوں اسی حالت میں تھے اسی مشورے میں تھے کہ جاء علی بن ابی طالب تو پہنچ گئے علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ فوقف علیہما تو وہ ان دونوں کے پاس کھڑے ہو گئے ان کے سروں پہ کھڑے ہو گئے ان کے پاس آکے کھڑے ہو گئے کون جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فذکرالہ ذالک تو ان دونوں نے یہ بات جناب علی سے ذکر کی کیا مطلب جناب علی سے کہا کہ ہم ان دو لڑکوں کو بھیجنے لگے ہیں اللہ کے رسول علی اسلام کے پاس تاکہ اللہ کے رسول ان کو ڈیوٹی دیں زکاط جمع کرنے کی اور پھر یہ ڈیوٹی سر انجام دیں تو ان کو وہی معاوضہ ملے وہی عزت ملے جو اللہ کے رسول علیہ السلام باقی لوگوں کو دیتے ہیں فقال علی تو جناب علی فرمان لگے لا تفال یہ کام نہ کرنا حضرت عباس سے کہا اور جناب ربیع بن سے کہا کہ یہ کام اپنے بیٹوں کو نام کہتے ہیں کہ جناب علی کو کیسے پتا چل گیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ کام نہیں کریں گے کہتے شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ میں کھجور ڈالی تھی تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کھجور کو پھینک دو کیونکہ صدقہ کیا ہے صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے تو جناب علی کو شاید یہیں سے اندازہ ہو گیا ہو کہ ان کو بھی صدقہ جمع کرنے کی زکا جمع کرنے کی ڈیوٹی نہیں ملے گی جب جناب علی نے مشورہ دیا کہ آپ ان دونوں کو نہ بھیجیں اللہ کے سول نے یہ بات نہیں ماننی تو فنتہ تو ربیعہ بن حارس جناب علی کے درپیہ ہو گئے یعنی کہ ان پہ ناراض ہوئے اور ان کے موقف کو غلط قرار دیا انہوں نے ربیعہ بن ہارث نے ربیعہ بن ہارس کیا لگتے ہیں جناب علی کے کزن چچا زاد ہارس اور ابو طالب کیا ہیں بھائی بھائی تو ہارس کے بیٹے ہیں یہ ربیا اور ابو طالب کے بیٹے ہیں جناب علی. تو بن حارس بن حارس نے جناب علی کو کیا ان کا قصد کیا اور ان کے ساتھ اس معاملے میں سختی سے پیش آئے ان کے درپہ ہو گئے فقال اور کہنے لگے ولہ اللہ کی قسم اللہ نفاس کا علینا تم یہ کام نہیں کر رہے ہو مگر ہمارے اوپر حسد کرتے ہوئے کہ علی تمہیں ہم پہ کیا ہے حسد ہے کہ کہیں ان کو ڈوٹی نہ مل جائے ان کے حالات اچھے نہ ہو جائیں خود تو تم اللہ کے رسول علیہ السلام کے دمات بن چکے ہو اللہ کے رسول کے بہت قریب ہو چکے ہو اور ہمیں اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے ہمیں تم پہ کوئی حسد نہیں ہے اور ہم تھوڑا سا قلیب ہونے لگے ہیں تو تم ہمیں روک رہے ہو تمہیں لگتا ہے کہ ہم سے کیا ہے حسد ہے ان الفاظ سے پتا چلا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ تمام انسانوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل تھے لیکن بشر تھے انسان تھے غلط فہمیاں ہو جاتی تھی عام طور پہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اس ایک دوسرے کو پر رحم کرنے وال ایک دوسرے کے اوپر مہربان ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے لیکن کبھی کبھی کو غلط فہمی ہو جاتی تھی اور یہی صورتحال ہے عام اور یہی صورتحال ہے ان صحابہ اکرام کی جو بیعت میں سے ہے اب ربی ابن ہارس بھی آلح بیت میں سے اور جناب علی بھی آلح بیت میں سے تو کیا کہا ماتا تم یہ کام نہیں کر رہے ہو اللہ نفاستینا مگر تمہاری طرف سے ہم سے حسد کی وجہ سے فواللہ اللہ اللہ کی قسم لقد لگد نیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم تم نے اللہ رسول علیہ کے رسول علی سات اسلام کے دماد ہونے کا شرف آثر کیا فمان فنحلی کا ہم نے تمہارے اوپر کوئی حسد نہیں کیا قال علی جناب علی کہ فن وہ دونوں چلے گئے علی جناب علیٹ گئے لیٹ گئے جناب علی ان کے پاس ہی لیٹ گئے کالا جی تو کہتے ہیں کون کہتے ہیں عبد المطل حدیث کے راوی کون ہیں ان کے ربی کے بیٹے عبد, المطلب. عبد, المطلب. عبد, المطلب. عبد المطلب. <سلام> <سلام> وہ کہتے ہیں فلم صلّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق ناجرا جب نبی علی سات نے سلام نے نماز پڑھا لی تو ہم آپ سے پہلے حجرے کے پاس پہنچ گئے ہمیں پتا تھا کہ آپ نے حجرے میں داخل ہونا ہے نا تو ہم ادھر پہنچ گئے فکم نہ تو ہم حجرے کے پاس کھڑے ہو گئے حت جا یہاں تک کہ آپ آئے ابھی آدانی تو آپ نے ہمارے کان پکڑ لیے خوش یعنی خوشتبی کے طور پہ پیار پیارو محبت کے طور پہ آپ نے ہمارے کان پکڑ لیے آپ نے کہا میں نکالو جو تم اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہو جو بال تمہارے دل میں ہے وہ باہر نکالو کیا کہنا چاہتے ہو سما داخلہ یہ الفاظ کیا کہ آپ ہجرے میں داخل ہو گئے بدخلنا ہی اور ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے داخل ہو گئے ہم بھی آپ کے پاس پہنچ گئے اور آپ اس دن ام المؤمنین زینب بنتے انہا کے پاس تھے آپ کا آپ کی باری ان کے گھر میں تھی قالا. کہتے ہیں کہ مطلب رب کہتی ہیں. فتوا تو ہم نے گفتگو ایک دوسرے کے اوپر ڈال دی یعنی کہ میں کہوں فضل بن عباس سے تم بات کرو اور فضل بن عباس مجھ سے کہیں تم بات کرو کسی بھی ہمت نہیں تھی کہ اس موضوع پہ نبی علی السلام سے بات کرے تو ہم نے کلام ایک دوسرے کے اوپر ڈال دی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے سپرد کر دی سم سم پھر ہم میں سے ایک نے کلام کیا ہم میں سے ایک نے گفتگو کی پہلے تو ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے رہے تم بات کرو نہیں تم کرو پھر ایک نے بات کی کس نے کی اللہ عالم فکال تو کلام کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول انت الناس آپ تمام لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر نیکو کار ہیں نیکیاں کرنے والے ہیں اوصل الناس آپ تمام لوگوں سے بڑھ کر سلا رحمی کرنے والے ہیں نکاح تحقیق یقیناً ہم نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں ہماری عمر اب نکاح کی عمر ہے فجیح تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں صداقات تاکہ آپ ہمیں ان زکات میں سے کچھ کے اوپر امیر بنا دیں عامل بنا دیں ڈیوٹی لگا دیں فن یا کما ناس <يُؤَدِّنَّاس> تو ہم آپ کے پاس وہ مال لے کر آئیں گے جو لوگ لے کر آتے ہیں جیسے وہ زکوۃ جمع کرتے ہیں آپ کے پاس لے کر آتے ہیں ہم بھی ویسے ہی جمع کریں گے آپ کے پاس لے کر آئیں گے ہم آپ تک پہنچا دیں گے جیسا کہ لوگ پہنچاتے ہیں نصیبہ کما يُصِيبُونَ اور ہم ایسی اجرت حاصل کریں گے جیسے وہ اجرت حاصل کرتے ہیں کالا راوی کہتے ہیں کون عبد المطلب, عبد المطلب عبد تو فسا تا دیر خاموش رہے چپ رہے حتہ رتنا ان نکل یہاں تک کہ ہم نے چاہا کہ ہم آپ سے کلام کریں گے ان کی دوبارہ گفتگو کریں آپ کو یاد کروائیں قال عبدالمطلب کہتے ہیں وجعلت زينب تلمي علينا من فرائل الحجاب الا تكلم ما کہ زینب ہماری طرف اشارہ کرنے لگی پردے کے پیچھے سے پردے کے پیچھے سے زینب اشارہ کرنے لگی اللہ تكلم ما ہو کہ اللہ کے رسول سے کلام نہ کرنا اللہ کے رسول کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو دوبارہ بات نہ کرنا زینب بنت جاش بھی تو ان کی رشتہ دار ہیں نا وہ بھی تو خلیشیوں میں سے ہیں خلیشی خاندان کی ہیں یہ بھی قلیشی خاندان کی ہیں تو پردے کے پیچھے سے اشارہ کیا کہ کلام نہ کرنا علماء کلام نے اس کی وضاحت میں یہ بھی لکھا ہے کہ شاید زینب انتجاج یہ سوچ رہی ہوں گی کہ اللہ کے رسول وحی کا انتظار کر رہے ہیں اس لیے خاموش ہیں کالا راوی کہتے ہیں کون سے عبد المقرب ثم کالا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندیلی علی محمد اناس کے بے شک صدقہ جائز نہیں ہے آل محمد کے لیے اس کے نہیں یہ تو لوگوں کا میل کو چیل ہے کیا صدقہ اچھا ڈیوٹی مانگی آپ سے کس نے ابد بن ربیعہ بن ہارس نے ڈیوٹی مانگی آپ سے کس نے فضل بن عباس نے ایک چچا کے بیٹے ہیں اور ایک چچا کے بیٹے کے بیٹے ہیں ایسے ہی ہے اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ صدقہ محمد کے لیے جائز نہیں ہے تو اس سے کیا پتا چلا آلی. کہ آپ کے چچا جو مسلمان ہیں اور آپ چچاوں کی, چچاؤں کی وہ اولاد جو مسلمان ہے وہ آل محمد میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح طور پہ دلیل ہے کہ جناب علی آلِ میں سے جناب جعفر عل بیت میں سے جناب عقیل علی بیت میں سے جناب عباس, آلِ میں, سے جناب عباس آلِ میں سے عبداللہ بن عباس آلِ میں سے فضل بن عباس علی بیت میں سے قسم بن عباس علی بیت میں سے یہ سب لوگ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں تم دونوں میرے لیے بلاؤ کس کو محمیہ کو محمیہ بن جس محمیہ بن جس ان کا تعارف کیا ہے ان کا تعارف یہ ہے کہ خمس کا جو مال ہوتا تھا اس کے ذمہ دار وہ تھے خمس کس کو کہتے ہیں پانچویں حصے کو کس چیز کا پانچواں حصہ مال غنیمت کا مالے فہ کا مال غنیمت میں اصول کیا ہے جب بھی مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو چار اسے مجاہدوں کے لیے فوجیوں کے لیے اس لڑائی میں شریک ہونے والوں کے لیے اور پانچواں حصہ بیت المال کے لیے پانچواں حصہ بیت المال کے لیے اس پانچویں حصے کے, کے پھر پانچ اسے ہوں گے اس پانچویں حصے کے, پانچ کے پھر پانچ اسے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں و علم غنیم تم شی فن اللہ خم وسہو ولید رسولی ولید القربہ ولیطام ول کہ جب تمہیں مالی غنیمت ملے تو اس کا پانچواں حصہ کس کے لیے ہے اللہ اللہ کے رسول کے لیے اور جتیم، جتیم، جتیم. آپ کے رشتے داروں کے لیے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے تو کتنے گروہ ہو گئے پانچ جتیم. اللہ تعالیٰ کے نام تبر کے طور پہ ایک حصہ کس کا ہوا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا دوسرا آپ کے رشتہ داروں کا تیسرا یتیموں کا چوتھا مسکینوں کا پانچواں مسافروں کا اس کا مطلب یہ ہے کہ خمس خمس میں کے پھر پانچ حصے ہوں گے ان میں سے ایک حصہ نبی علیہ علیم کے رشتہ داروں کے لیے آلے بیت کے لیے ایک حصہ اللہ کے رسول کے لیے اور ایک آل بیت کے لیے تو یہ جو ہے ماہمیا یہ خمس کا مال سنبھالتے تھے وہ ان کے کنٹرول میں دیا ہوا تھا کس نے نبی علی سات اسلام نے تو آپ نے کہا ماہمیا کو بلاؤ وکان آل الخموسی یہ جملہ موترزہ ہے بریکٹ میں ہے کہ یہ ماہمیا جو تھے ماہمیا بن جز یہ خمس کے اوپر مقرر تھے اور آپ نے مزید کیا کہا آپ نے کہا ماہمیا کو بھی بلاؤ اور نوفل بن ہارس بن عبد المطرف کو بھی بلاؤ نوفل بن ہارس ربیا بن ہارس کے, کے کیا لگے بائی لگے اور عبد لگے تو عبد بن ربیعہ کے چچا کو بلایا جا رہا ہے صحیح ہے نا جی, جی قال تو عبد المطلب کہتے ہیں فجا آہ تو وہ دونوں آپ کے پاس آ فقال علی مہمیا تو آپ نے محمیہ سے کہا الغلام ابن تک ابن عباس آپ نے مہمیا سے کہا فضل بن عباس کے بارے میں کہ اس لڑکے کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دو بن جس سے کیا کہا کہا فضل بن عباس کے بارے میں کہا کہ اس لڑکے سے اپنی بیٹی کا اس لڑکے کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دو اس لڑکے کا نکاح کس سے کر دو اپنی بیٹی سے کر دو فن کہا ہو تو مہمیا بن جس نے نکاح کر دیا ان کا کن کا فضل بن عباس کا یعنی کہ کسی سے اپنی بیٹی سے وقال لنوفر بن حالس اور آپ نے نوفر بن حالس سے کہا انکہاد الغلام ابن تک لی کہ اس لڑکے کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دو لی عبد المطلب راوی کہتے ہیں نوفر سے اپنی الفاظ میرے بارے میں کہیں میرے حق میں کہیں کہ اس لڑکے کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دو گویا کہ اپنی بیٹی کو کس کے نکاح میں دے دو اچھا جزار بطیجے کے ہیں تو آپ کہہ رہے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بتیجے سے کر دو کہانی ابد المطل کہتے ہیں میرے چچا نے میرا نکاح کر دیا وقال علی محمیہ اب آپ علی اسلط اسلام نے محمیہ سے کہا خمس کے مال میں سے سے ان دونوں کی طرف سے اتنا اتنا حق مہر کی مقدار آپ نے بتائی راوی کو شاید یاد نہیں رہی اس لیے تذکرہ موجود نہیں ہے کہ کتنا حق مہر تھا لیکن آپ نے محمیہ کو جو کہ خمس کے کیا تھے خازن تھے جن کے پاس خمس کا مال ہوا کرتا تھا ان سے آپ نے کہا ان دونوں کی طرف سے اتنا اتنا حق محل ادا کر دو تو حدیث ہے ایک تو پتا چلا کہ نامزد نہیں کیا جائے گا ان کی یہ ڈوکی نہیں لگائی جائے گی اور یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ السلام اپنے رشتے داروں کا خیال رکھنے والے تھے سیرا رحمی کرنے والے تھے اور یہ بھی پتا چلا کہ مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ بیت المال کا ہوتا ہے اور اس پانچویں حصے کے پھر پانچ حصے ہوتے ہیں ان پانچ حصوں میں سے ایک حصہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہوا کرتا تھا اور ایک آپ کے رشتے داروں کا ہوا کرتا تھا تو آپ نے حق مہر دلوایا ہے خمس کے مال میں سے اب خمس کے مال میں سے کس حصے سے دلوایا ہے کچھ علماء کرام کی رائے ہے کہ جو آپ کا ذاتی حصہ تھا خومس میں اس میں سے آپ نے یہ حق مہر دلوایا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے ادا کیا ہے اور کچھ رشتہ داروں کا حصہ ہوا کرتا تھا کون سا ان کا بھی ایک حصہ تھا نا تو آپ نے رشتہ داروں کے حصے میں سے ان رشتہ داروں کو دلوا دیا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی عظیم حدیث ہے اس سے میں بہت سے مسائل کا علم ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ کتاب آپ نے اختتام کو پہنچی کون سی کتاب تھی کتاب الزکوٰۃ جن کہ وہ کتاب جس کا تلق زکوٰۃ سے ہے صدقہ خیرات سے ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی اور اب ہم آغاز کریں گے کس کا گیارہویں کتاب کا الکتاب الحادی عشر اس گیارہویں کتاب کس کے بارے میں ہے روزوں کے بارے میں ہے الفصل الاول پہلی فصل سیام رمضان رمضان کے روزے پہلا باب کیا ہے باب روزوں ہو فرض ہونا اور ان کی فضیلت روزوں کا فرض ہونا اور ان کی فضیرت حدیث نمبر چھ سو اٹھانوے سکس نائن ایٹ قاف، اس حدیث کو اپنی ابھی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں امام بخاری, امام بخاری, امام بخاری اور امام مسلم لہو اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل لہو اس کے اپنے لیے ہے اللہ سوائے روزوں کے بے شک یہ روزے خاص میرے لیے ہیں وانا اجزیب ہی اور ان پہ جزا میں خود دوں گا اس زمنے کا کیا مطلب ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزوں کے علماء کرام نام ان الفاظ کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ انسان کوئی بھی عمل کرے اس میں ریاکاری کا شعبہ ہوتا ہے یا شورت حاصل کرنے کا شعبہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز ایسی داخل ہو جاتی ہے جو شریعت کے لحاظ سے مناسب نہیں ہوتی سوائے روزوں کے کہ روزوں میں ریاکاری کا کوئی شعبہ نہیں, نہیں, نہیں ہے کیونکہ روزہ آپ نے رکھنا ہے فجر سے لے کے کب تک مگر مغرب مغرب تک. مغرب تک. اگر روزہ آپ کا ہوگا لوگوں کی خاطر تو آپ کسی بھی وقت کمرے میں جب تنہا ہوں کھا پی سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کھاتے حالانکہ وہاں آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی آپ کا روزہ کس کے لیے ہے اللہ کے لیے روزے میں آٹھ گھنٹوں میں نو گھنٹوں میں دس گھنٹوں میں بارہ گھنٹوں میں کئی ایسے لمحات آتے ہیں جب آپ تنہا ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء بھی میسر ہوتی ہیں لیکن آپ پھر بھی کھانے پینے کی چیزوں کے قریب نہیں جاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی بھی میں ہی دوں گا باقی چیزوں کی جزا کس نے دینی ہے وہ بھی اللہ نے دینی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو شاید بتا چکے ہوں یا فرشتوں کی لوٹی لگائیں کہ تم دے دو لیکن روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دوں گا اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف جزا بہت عظیم ہوگی کیونکہ جزا دینے والا عظیم ہے یہ اجر و ثواب دینے والا عظیم ہے تو اجر و ثواب بھی کیا ہوگا عظیم ہوگا سیاح مجن ہیں روزے ڈہال ہیں ڈہال کس کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ ڈہال وہ چیز ہوتی ہے جو لڑنے والا اپنی حفاظت کے طور پہ اپنی پیٹ کے سامنے رکھتا ہے وہ چاہے چمڑے کی ہو لوہے کی ہو لکڑی کی ہو کسی بھی چیز کی ہو تو ڈہال بچاتی ہے دشمن کے وار سے اور آج کل بھی پولیس والوں پولیس والے اس وقت پہن لیتے ہیں جب کہیں کوئی احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہو ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ پتھر پھینکیں گے تو اس موقع پہ پولیس کے لوگ کیا استعمال کرتے ہیں ڈھال تو فرمایا وہ سیام روزے ڈھال ہے بچاتے ہیں کسی سے گناہوں سے روزے ڈھال ہے بچاتے ہیں کس سے جہنم کی آگ سے وَإِذَا كَانَ اور یہ بات حقیقت ہے ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ روزوں کے ایام میں ہم بہت سے گناہوں سے یہ یعنی کہ دور رہتے ہیں کرتے ہیں گریز کرتے ہیں روزوں کے ایام میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں جہنم سے دور, دور ہو رہے ہیں دور. جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو فلاح یارفس تو فوس گفتگو نہ کرے لغو قسم کی گفتگو لا لا. نہ کرے ولا یسخب اور شور شرابا نہ کرے دیکھیں روزہ کتنی عظیم عبادت ہے کہ روزے کے ایام میں خصوصی طور پہ روکا جا رہا ہے شور شرابا کرنے سے اور فوج کلامی سے حالانکہ یہ دونوں چیزیں روزے کے علاوہ بھی درست نہیں ہیں لیکن روزے کی حالت میں آپ شور شرابا کریں روزے کی حالت میں آپ گندی گفتگو کریں فوج کلام کریں یہ روزے جیسی عظیم عبادت کے لحاظ سے مناسب نہیں <تصفح> ہے فنسا بہ آحد القاتل رہ بس اگر اس سے کوئی اسے کوئی برا بلا کہے اس سے کوئی بحث و مباحثہ کرے کس سے روزے دار سے اوقات رہ اس سے, سے لڑائی کرے فل یقل تو اس پہ واجب ہے کہ وہ کہے امنی کہ بے شک میں امر ام سا میں روزے دار آدمی ہوں آپ کو کوئی روزے کی حالت میں تنگ کر رہا ہے برا بلا کہہ رہا ہے گالیاں دے رہا ہے الجھنا چاہتا ہے لڑائی بڑھانا چاہتا ہے تو آپ کیا کہیں آپ کہہ دیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں حالانکہ اپنی عبادت کو چھپانا چاہیے زہر نہیں کرنی چاہیے لیکن یہاں پہ مقصد کیا ہے لڑائی سے بچنا تو اس موقع پہ آپ کیا کہیں گے کہ میں روزے کی حالت میں یعنی کہ میرے روزے کا تقاضا ہے کہ میں تم سے نہ میرے روزہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں تم سے بحث و مباحثہ نہ کروں تم سے لڑائی جھگڑا نہ کروں یہ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں میرے روزے کا احترام کرو والذی نفسی محمد بیدی اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے آپ خود کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی کیا ہے جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا خلوف فمصائم اب تیب الحمد روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالی کے ہاں کستوری کی مہک سے زیادہ عمدہ ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ اور روزہ دار دونوں اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہیں کہ اس کے منہ سے جو کیا آتی ہے بدبو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی مہک سے زیادہ عمدہ ہے کیونکہ اللہ کے روزے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے تو آ رہی ہے نا اور یہ بدبو کون سی ہے یہ کہاں سے آتی ہے یہ میدے سے آتی ہے ہمارے پاکو ہند میں کئی علماء کرام یہ فتوا دیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آپ مسوا کے نہ کریں خصوصاً زوال کے بعد زور کے بعد کیوں کہتے ہیں کہ یہ بھو اللہ کو بڑی پسند ہے آپ مسوا کریں گے تو یہ جو اللہ کو بھو پسند ہے وہ ختم ہو جائے گی جبکہ یہ موقف غلط ہے کیونکہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ دراصل کہاں سے آ رہی ہوتی ہے جو جو جو جو وہ میتے کے ذریعے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے تو آپ یہاں مسوا کریں گے تو وہ بو نہیں رکے گی البتہ جو منہ سے آ رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی لسا فرحت یفراہما روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں یفراہما جن پہ وہ خوش ہوتا ہے اذا افطر فریح جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے کس بات پہ کہ روزہ پورا ہو گیا اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دے دی خرید کے ساتھ ایک روزہ اور مکمل ہوا وہ ادا لقی رب بہ فریہ اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا اپنے روزے پہ خوش ہوگا وہاں پہ کیوں خوش ہوگا کہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کر رہے ہیں رضا کی حالت میں اللہ تعالیٰ رادی ہیں اللہ ادر و ثواب دے رہے ہوں گے تو اللہ سے ادر و ثواب لے کر اللہ سے اجر و ثواب لینے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوگا خوش, خوش, خوش, خوش, خوش ہو رہا ہوگا اس کے بعد حدیث نمبر 699 سو اس ادیز کو اپنی بھی کتب میں جگہ دی کنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے رودے رکھے ایمان ایمان کی حالت میں واحتسابا اور اللہ سے ثواب لینے, لینے کے لیے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے پتا چلا کہ ایمان کے بغیر کلمہ پڑے بغیر دین اچ نام قبول کیے بغیر آپ جو بھی عبادت کر لیں جو بھی نیکی کر لیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا دنیا میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے روزے آخر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہا گیا جو رمضان کے روزے رکھے کس حالت میں ایمان کی حالت میں توحید کی حالت میں اور اللہ سے جو ثواب لینے کے لیے عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور نیت بھی ٹھیک ہو تو پھر گزشتہ گنا معاف ہو جائیں گے کون سے گنا سغیرہ یا کبیرا سغیرہ کیونکہ کبیرا گناہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے, بلکل ہوتے بلکل <تصفح> <تصفح> اس کے بعد باب نمبر دو باب فضل الشاہ رمضان ماہ رمضان کی فضیرت پہلے فضیرت بیان ہوئی ہے روزوں کی روزے رمضان کے بھی ہو سکتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں شوال کے ہو سکتے ہیں تو اس لیے اب آپ کیا ہے ماہر رمضان کی فضیلت حدیث نمبر 700 قاف اس کو بیان کرنے والے کون ہیں امام بخاری جب رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے اچھی طرح کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے اچھی طرح بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکر دیا جاتا ہے اس حدیث میں رمضان کی فضیلت بیان فضا رمضان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس کے آنے پہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنم کے بند ہوتے ہیں یہ حقیقت ہوتا ہے یہ پہ کہا گیا ہے okay. کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے نیکی کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں اس لیے کہا گیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں گنا مشکل بنا دیے جاتے ہیں اس لیے جی کہا گیا کہ جہنم کے دروازے بند, بند کر, کر دی جاتے ہیں لیکن یہ موقف درست نہیں ہے اصول یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ سطح اسلم کوئی بات کریں تو آپ ان کی بات کو حقیقت میں معمول کریں ظاہر پہ معمول کریں تعویل کرنے سے گریز کریں اللہ یہ کہ کوئی دلیل ہو تو کیا اللہ کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولنا مشکل ہے کیا اللہ کے لیے جہنم کے دروازے بند کرنے مشکل ہیں کہ آپ تعویل کرتے پھر رہے ہیں کیا ضرورت پڑی آپ کو تعویل کرنے کی اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ الفاظ حقیقت کے اہم مطابق ہیں واقعی جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس حقیقت کو مان لینے کے بعد اگلی بات ہم کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں اور گناہ مشکل بنا دیے جاتے ہیں وصول سرت الشیاطین شیطانوں کو جکر دیا جاتا ہے شیطان جکر دی جاتی ہیں تو پھر رمضان میں گناہ کیوں ہوتی ہیں تو ایک موقف یہ ہے علماء کے کا کہ دوسری حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ سرکش قسم کے شیطانوں کو جکر دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے شیطان کھلے رہتے ہیں تو وہ اپنی کاروائی ڈالتے رہتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں دوسرا موقف علماء کے کا یہ ہے کہ بڑے شیطان بھی جکر دیے جاتے ہیں چھوٹے بھی جکر دیے جاتے ہیں لیکن انسان گنا اس لیے کرتا ہے کہ گیارہ مہینے مسلسل گنا کر کے گنہوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اب اگر رمضان میں اچھی طرح اللہ کی طرف مائل نہیں ہوگا قرآن کی طرف مائل نہیں ہوگا اللہ کی, کی اطاعت کی جانب نہیں بڑھے گا تو پھر اس کا نفس اسے گناہ پہ ہم کرتا رہے گا اس کے بعد حدیث نمبر سات سو ایک قاف اس عدیس کو روایت کرنے والے کون سے امام امام خالی اور امام مسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما يكون فی رمضان حین یلقاہ جبریل عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں تمام لوگوں سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے خیر دینے والے تھے خیر سے مراد آپ مال لے لیں تو وہ بھی دینے والے تھے خیر سے مراد آپ علم لے لیں تو وہ بھی آپ دینے والے تھے تو آپ خیر کے ساتھ لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر جود و سخا کرنے والے تھے سخاوت کرنے والے تھے وَقَانَ مَا يَكُونُ رمضان هينَ يلقاه جبریل اور آپ آپ کا سب سے بڑھ کر سخی ہونا کب ہوتا تھا رمضان میں ہوتا تھا ہے آپ کا سب سے بڑھ کر سخی ہونا کب ہوتا تھا <سلام> رمضان میں ہی نہیں جبریل جب جبریل آپ سے ملا کرتے تھے یعنی کہ آپ رمضان کے مہینے کا اہتمام کرتے یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ رمضان میں آپ کا سب خیرات بڑھ جاتا اور یہ بھی رمضان کی فضیلت ہے کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام رمضان میں خصوصی طور پہ آتے اور کیا کرتے وکان جبریل علیہ السلام علیہ رتہ سریخ اور جبریل علیہ السلام آپ سے ہر رات ملتے کب رمضان میں رمضان کی ہر رات آپ سے ملتے حتیٰین ينصرخ یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا یعنی کہ رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے اور آپ کے ساتھ کیا کرتے قرآن کا دور کرتے یارید علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نبی علی السلام ان کے سامنے قرآن کو پیش کرتے فیدا لو جبریل تو جب آپ سے جبریل ملا کرتے تھے تب آپ چھوڑی ہوئی ہوا سے بڑھ کر خیر کی خیر کی سخاوت کرنے والے ہوتے تھے وہ ہوا جس کو چھوڑ دیا جائے بارش نازل کرنے کے لیے وہ تیز ہوتی ہے اور بادلوں کو لے کر آتی ہے تیزی کے ساتھ تو وہ بادلوں کو لاتی ہے بارش برساتی ہے اس ہوا سے بڑھ کر نبی علی السلام سخاوت کرنے والے تھے اللہ کی راہ میں مال دینے والے تھے جوت و سخاوت کا مظاہرہ کرنے والے تھے فیدال جبریل تو جبریل جب جبریل آپ سے ملاقاتیں کرتے کانا بالخیر مرسلہ تو آپ خیر کی جود و سخا میں چھوڑی ہوئی ہوا سے بڑھ کر ہوتے تو اس سے رمضان کے مہینے کی ہمیں فضیلت معلوم ہو رہی ہے انشاءاللہ اللہ ان احادیث پہ درس جاری و ساری رہے گا آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ درس کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا حدیث شریف کے لیے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں استقامت دے اور پوری زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی احادیث کے ساتھ جوڑے رکھے صلی اللہ علیہ وسلم وصلى الله تعالى على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين